وَأَنَّا مِنَّ الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ كُنَّا اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ نیک ہیں اور کچھ ان سے مختلف ہیں ہم مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے جنہوں نے اپنی قوم کے بارے میں یہ خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن کریم سننے کے بعد ہم میں سے بعض ایمان لے آئے اور بعض حالت کفر پر باقی رہے دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد ہم میں سے بعض نیک اور پابند شریعت مسلمان ہیں اور بعض کا ایمان کمزور ہے اور عمل میں کوتاہ ہیں اور ہمارے درمیان مختلف مذاہب و نظریات کے ماننے والے ہیں سعید بن مسیب کا قول ہے کہ ان میں مسلمان یہودی نسرانی مجوسی سب ہیں اور حسن بصری کا قول ہے کہ ان میں قدریا مرجیہ خوارج اور رافضی شیعہ ہوتے ہیں